یہ بہتر نہیں ہے اس پہ کوئی فتوا نہیں دیا علماء نے کہ اللہ کے لیے جمع کا سیگا اللہ فرماتے ہیں تو یہ نہ کہا جائے بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک کا مطالعہ فرماتا ہے اس کا ارشاد ہے اس کو ترجیدی علماء نے اور عموماً اسی کو اپنی اپنی کتابوں میں علماء نے لکھا کہ جمع کا سیگا ہمیں استعمال کرنا جائز نہیں